قائل ہوں خواتین کی نشستیں الگ ہونی چاہیے مردوں کی نشستیں الگ ہونی چاہیے آپ کیا یہ کہ مجلسوں میں مسجدوں میں تو ہو جاتا ہے آرٹس کاؤنسل کی ڈسپلن اور فضا کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ کہہ دیں کہ بھئی خواتین کی نشست ایک طرف ہوگی مردوں کی نشست ایک طرف ہوگی یا مردوں کی نشست آگے ہوگی خواتین کی پیچھے ہوگی تو لوگ کہیں گے کہ دیکھیے دقیانوسی نظام یہ آرٹس کاؤنسل ہے کوئی اسلامی سینٹر تھوڑی ہے لیکن میں اس بات کا قائل ہوں اس کے باوجود قائل ہوں میں اور یقین کیجیے کہ آپ کے حسن میں اضافہ ہوگا آپ کی رزش میں اضافہ ہوگا اس لیے کہ آرٹس کاؤنسل ضرور ہے یہ لیکن کس کا آرٹس کاؤنسل ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آرٹس کاؤنسل ہے یا بت پرس جمہوریہ ہندوستان کا آرٹس کاؤنسل ہے یا نامذہب امریکہ کا آرٹس کاؤنسل ہے کہاں کا آرٹس کاؤنسل ہے آرٹس کاؤنسل ہے تو کس ملک کا آرٹس کاؤنسل ہے کن لوگوں کا آرٹس کاؤنسل ہے کیا شرط ہے کہ آرٹس کاؤنسل میں مردوں اور عورتوں کا اختلاف ضروری سمجھا جائے کیا شرط ہے یہ کون سی سرنگ ہے کون سی تحصیل ہے یہ دانشوری اور آزاد اور روی اور فنکاری کی کیا علامت ہے کیا شعار ہے میں اس بات کا قائل ہوں قائلوں کی سے الگ ہونی چاہیے اس سے آپ کے حسن میں عظمت میں احترام میں اضافہ ہوگا آپ کی روحانی ارتقا آپ کے فن میں ارتقا پیدا ہوگا اس کے باوجود اس کے قائل ہونے کے باوجود میں ایک منظر کی طرف بلاتا ہوں میں اس بات کا قائل ہوں مگر جو مولوی صاحبان فوراً ناراض ہو جاتے ہیں اگر کوئی خاتون آ کر بیٹھ گئی برابر میں سے بھی جس سے ادب جو کے کہتا ہوں کہ اتنی جلدی چیبن جبھی بھی ہونا نہیں چاہیے آپ بتائیے عرض حرم میں کیا کرتے ہیں طواف اللہ میں کیا لیڈیز کی لین الگ اور جینٹس کی لین الگ طواف حرام طواف خانے کعبہ مطاف میں کیا عالم ہوتا ہے کہاں کا مرد کہاں کی عورت پتا نہیں ہوتا شوہر کی دھر ہے بیٹا کدھر ہے بھائی کدھر ہے اس بھیڑ میں سب طواف کر رہے ہیں شانے سے شانہ چھیل رہا ہے سب طواف کر رہے ہیں ایک خاص لباس عورتوں کا ہے ایک خاص لباس مردوں کا ہے سب ساتھ میں چلے جا رہے ہیں اس کے باوجود کیا پاکیزہ ماحول ہوتا ہے وہاں بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمہارے اندر یہ شعور یہ روحانیت پیدا ہو جائے کہ تم پورے کرے یار کو زمین حرم بنا سکو اگر لوگوں میں وہی جذبہ وہی روحانیت پیدا ہو جائے جو سرزمین حرم پہ ہوتی ہے تو کسی بھی ملک کے آرٹس کاؤنسل میں کیا مسجد میں بھی وہی وہیت سکتی ہے عورت بھی نماز پڑھ رہی ہے مرد بھی نماز پڑھ رہا ہے عورت بھی طواف کر رہی ہے مرد بھی طواف کر رہا ہے کی. شرط یہ ہے کہ ہم تزکیے کی اس منزل ہی تک پہنچ جائیں شرط یہ ہے کہ عورت کا حجاب وہی ہے صرف وہی نو سے زیادہ نو سے کم جو احرام ہے بال نظر نہیں آتے سر ڈھگا ہوتا ہے چہرہ کھلا ہوتا ہے اتنے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں عورت کیا کچھ نہیں کرتی حج میں مت کے شانہ بشانہ چلنے کا محاورہ آپ نے سیکھا ہے شانہ بشانہ تو وہاں چلا کے خود آنے دکھایا ہے آپ تو محاورہ محاورے کہتے ہیں عورت شا... مرد کے شانہ بشانہ ہونا چاہیے آنے کی صرف زانی بزانی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ شانہ بشانہ دیکھنا ہو قدم کدم قدم دیکھنا ہو تو سرزمین حرم میں دیکھو رم سرزمین حرم یہ ہے کہ وہاں جا کر آپ چونکہ رسم ادا کر کے چلے آتے ہیں تو روحانیت پیدا نہیں ہوتی اس لیے کہہ رہا ہوں رسم پرست نہ بنو قدر پرس بنو حکم پرست نہ بنو رسم پرست ہوتے ہیں تو خانہ کعبہ تک یہ تہذیب رہتی ہے دنیا میں نہیں پھیل سکتی حکم پرست ہو جاؤ گے تو پوری دنیا سرزمین حرم بن جائے گی حکم پرست اگر ہم بن گئے پوری دنیا سرزمین حرم بن جائے گی ہر جگہ انسان کا خون محترم ہوگا اس کی عزت محترم ہوگی اس, کا, اس کی جان محترم ہوگی اس کا مال محترم ہوگا اس کی ناموس محترم ہوگی اس کی نگاہ پاکیزہ ہوگی اس کی زبان پاکیزہ ہوگی جس طرح ایک حاجی کے پسینے کی بدبو فرشتوں کو خوشبو معلوم ہوتی ہے اسی طرح پروگار حقیقت اگر اگر ہم تو پرست ہو جائیں تو ہمارے پسینوں سے اہتر سے بہتر خوشبو آئے گی